بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم حمزہ و اسمیل حمزہ و اسحاق و اقوب حمزہ اور ان کے بیٹے یہودی عنصران تھے تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے آ اللہ کو اور اس سے بڑھ کر ظلم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا تمہارے کوتکوں برے امال سے بے خبر نہ ہو